اب بلا تاخیر کے لیے ڈاکٹر صاحب شکریہ بہت بہت الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديحة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محتفة بدعة وكل بدعة جلالة وكل للالة في النار أعوذ بالله السمير العليم من الشيطان المجين يا أيها الذين آمنوا عم السلام کما پوتبا یہ آیا مبارکہ جو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم فدا وبی و امی پر ضرور کے بعد پڑی گئی ہے یہ آیا مبارک سب مسلمانوں کو یاد ہے اس قدر کثرت سے پڑی جاتی ہے خاص کر رمضان المبارک کے ماہ کہ ایمان والوں تم پر جو روزے فرض کیے گئے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے گویا کہ یہ وہ عبادت ہے جس کی اہمیت اس قدر ہے کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری کسی رسول اللہ نبی کی علیہ سلاۃ السلام کہ جس پر رمضان کے روزے نہ فرض کیے گئے اور ان کو فرض کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تم مستقی بن جاؤ لا القم تب تک تم مستقی بن جاؤ مستقی کی سیدھی سادی سمجھانے والی تعریف آسان تعریف یہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر چلے اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے منع ہو جائے اور یہی عبادت کا مقہوم ہے اور یہی وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ اپنے مقصد حیات کو پورا نہیں کر رہا وہ اسی طرح ہے جس طرح ہر وہ چیز ہے جو جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو وہ پورا نہ کرے حتیٰ کہ انسان کی روح نکل جاتی ہے تو اپنے پیارے اسے دفن کر کے ہی چہن لیتے ہیں اس لیے کہ اب اس میں وہ چیز نہیں ہے جس کے بعد یہ زندگی کے تمام معاملات جو ہیں وہ بجا لا سکے اور ہمارے اندر ایک زندہ انسان کی حیثیت سے موجود ہو اگر اگرچہ بہت پیارا ہے اور اس کی جدائی کا سخت صدمہ ہے مگر اسے دفنائے بغیر کسی کو چین نہیں آتا اس طرح بلک جلنا چھوڑ دے تو اسے ندی کی ٹوکری میں پھینکا جاتا ہے وہ انسان جو رب الجلال ولی کرام کی عبادت نہیں کرتا اور اس مقصد حیات پر اس کا یقین عقیدہ ایمان اور سوچ اور سمجھ اور عمل کا محور نہیں ہے تو وہ بیکار ہے بلکہ رب الجلال بل اکرام فرماتے ہیں اور میں کہ یہ لوگ جو ہیں اولا یہ چوپاوں کی طرح بلحم ازل ان سے بھی بدتر ہیں اولا اکا حم اور یہی لوگ ہیں جو غفلت میں تو یہ عبادت کیا ہے عبادت یہی ہے اللہ کے حکموں پر چلنا اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا اور علماء نے اس کی تعریف اس طرح بھی کی کل ماں یو ہبو ویا نا ہر وہ عقیدہ جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں نظریہ ہر وہ عقیدہ ہر وہ قول ہر وہ عمل جو اس لیے اختیار کیا جائے کہ یہ اللہ کو پیارا ہے اور اللہ اس عقیدے سے اس قول سے اس عمل سے راضی ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اور ہر وہ عقیدہ اور قول اور عمل جو اس لیے ترک کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے کہ اللہ رب العزت اس کو ناپسند فرماتا ہے اور اس سے اللہ تبارک و اور حضب ناک ہوتا ہے وہ عبادت ہے تو عبادت کے مفہوم کو اسی وقت کوئی شخص سمجھ سکتا ہے اور اس میں سنجیدہ ہو سکتا ہے جب وہ اللہ کی پہچان رکھتا ہوتا جب وہ اللہ کی پہچان ہی نہیں رکھتا تو اس کی عبادت کیا کرے گا جس شخص کے اندر ماں باپ کی نافرمانی ہو لوگ اسے بٹھاتے ہیں اور ماں باپ کا درجہ اس کے ذہن میں تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماں باپ کون ہیں ان کے کتنے تیرے اوپر احسانات ہیں تاکہ وہ ماں باپ کی دابیداری کرے ربض الجلال ولی کرام کی جو پہچان نہیں رکھتا وہ کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کر سکتا تو سب سے پہلے اللہ کی پہچان کہ اس کائنات کا خالق اکیلا اللہ رازق بھی وہی ہے اور اس کے بعد جب خالق رازق وہی ہے تو مشکل کشا بھی وہی ہے مدبر العمور بھی وہی ہے اللہ الشعین قدیر بھی وہی ہے فعال لما یریب بھی وہی ہے اللہ کی پہچان کے ساتھ سارا قرآن بھرا ہوا سنت متاثر بھی اس کی تشریف کرتی اللہ کی ذات اللہ کے اسماء اللہ کی صفات یہ سب معلوم ہوگی تو اللہ کے لیے محبت کا جذبہ ابھرے گا اللہ کی تعظیم دل میں بھر جائے گی اور ایسی تعظیم اور ایسی محبت جو اور کسی کے لیے نہیں ہے کیونکہ محبت اور تعظیم یہ دو بنیادیں ہیں عبادت کی اسی لیے فرمایا و مینا ناخ میں ید تقید مندون اللہ ہمدادا لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اللہ کے علاوہ شریک بنا لیتا ہے کیونکہ اللہ وہ عبادت مانگتا ہے جو صرف اس اکیلے کی کی جائے نہ اس کے ساتھ کسی غیر کی عبادت ہو نہ اس کے علاوہ ہو جھوٹھی عبادت نہ ہو خالصتا اللہ کی کیونکہ خالق مالک رازق مدبر النبور مشکل کشاہ عالم الحید مشاہدہ المعید کے برابر کوئی ہے ہی نہیں تو پھر عبادت کے لائق تو اور کوئی نہ ہوا تو لوگوں میں سے ایسا بد بھی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے ان سے محبت اس طرح کرتا ہے کہ حب اللہ اس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے ولدینہ آمن اور وہ جو ایمان والے اشد حبلہ وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے شدید محبت یہ ہے اللہ سے کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں جب کوئی محبت آ جائے تو وہ ہچ ہو اس محبت کو ختم کر دے ہر محبت اللہ کی محبت سے مشروط ہو ماں باپ سے بیوی بی بچوں سے اپنے وطن سے اپنی چیزوں سے محبت جائز ہے مگر جب اس پر اللہ کی محبت کا پہرا ہو اور دو قسم کی محبتیں مثلا ایک شخص شراب سے محبت کرتا ہے اور اسے پیتا مگر جب تک وہ اسے حلال نہیں کہتا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے اور جب نیک لوگ اسے تبدیش کرتے تو آنکھیں نیتی کر کے سنتا ہے سزا کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے تو اس وقت تک اس شراب کی محبت اس کے سینے میں ایسی نہیں ہوئی کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی جب یہ شراب کو حلال کہتا ہے اب یہ کاثر ہے مشرک ہے کیوں اس لیے کہ اس نے اس محبت کو اللہ کی محبت کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور اب وہ کام کیا جو اللہ کے سوا کسی کا حق نہیں تھا حلال اور حرام الا لہ الخلق ون خبردار اس طرح پیدا کرنا اکیلا وہی ہے کہ حق رکھتا ہے اس طرح حکم کرنے کا بھی حق اسی کا ہے جس کا حکم پوری کائنات کے زرے زرے پر چل رہا ہے حتیٰ کہ کفار کے دل بھی اسی کے حکم سے دھڑکتے ہیں ان کی آنکھوں کو بھی والا وہی ہے ان کے کھائے ہوئے غذا کے مختلف جو نیوالے ہیں ان کو ان کا جز بدن بنانے والا اور ان کی طاقت اور چستی کو قائم رکھنے والا اور زہریلی غذا کو خارج کرنے والا جسم سے اللہ ہی ہے اوباما کے جسم پر بھی اللہ کی حکومت ہے اور ہر یہودی اور نصرانی، ہر اللہ کے دشمن کے جسم پر بھی اللہ کی حکومت ہے نہ وہ اپنی مرضی سے دنیا میں داخل ہوا نہ اپنی مرضی سے واپس جا سکتا ہے نہ بیمار ہو سکتا ہے نہ صحت مند ہو سکتا ہے نہ خوش، نہ غمگین نہ بوڑھا ہونے سے کوئی بچ سکتا ہے معلوم ہوا کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے احکب الحاکمین ہے تو اس کی محبت کے مقابلے میں اب شراب کی محبت کھڑی ہو گئی تو اسی لیے علماء حق کا یہ فیصلہ کرتے ہیں عقیدہ تحابیہ میں موجود ہے لا نکفر لالم بن القبلہ ہم قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے بے زم کسی گناہ کی وجہ سے مالم یس ہل جب تک گناہ کو حلال نہ کر لیتے تو وہ گناہ کو حلال کیا اب اس نے رب الجلال و اکرام کے مقابلے میں اپنے آپ کو کھڑا کر لیا اس گناہ کی محبت میں کیونکہ یہ رمضان ہمیں کیا سلوک دے رہا ہے اب ہم پر اللہ کی وہ نعمتیں جو گنتی نہیں کی جا سکتی حرام ہیں جو ابھی حلال تھی سہری سے پہلے کس کے حکم سے حرام ہوئی اللہ کے حکم سے جو ہی افطار کا وقت پہنچے گا تو لپک کر ان نعمتوں کو ہم اپنے منہ میں ڈالیں گے کیونکہ خیر الفطر لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک کہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے ہم سمجھتے ہیں عام طور پر کہ افطار میں صبر دکھانا تحمل دکھانا بیٹھے رہنا سارے پانی پی رہے بھائی مجھے بھی پلا میں بھی روزے سے ہوں میں نے بستار کرنا بظاہر ہمیں یہ نیکی معلوم ہوتی مگر اللہ کے نزدیک یہ نیکی نہیں اللہ کے نزدیک نیکی ہے کہ سب سے پہلے نقمہ میرے منہ میں آئے کیوں اس میں آج ہے اے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہم تو تیری استغفار کے ہر وقت محتاج ہے ہم نے روزہ رکھا تو تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا تیرے حکم کے ساتھ اور اپنے نفس کو روکا کھانے پینے سے اور شہمت سے تو یہ سب تیری توفیق کے ساتھ اب تو اس کو اجازت ہمارے لیے بناتا ہے تو اللہ سب سے پہلے میں اپنی کمزوری کا اعلان کرتے ہوئے تیری اجازت پر عمل کرتا ہوں کہ میرے اندر کوئی تقبر نہیں میں نے جو کیا سب تیری توفیق کے خاص کے ساتھ کیا اب تو نے حلال کیا تو میں سب سے پہلے تیری آسانی کو لیتا ہوں تو اللہ تبارک کا حق ہے حلال و حرام کرنا تو جس میں سور کو حلال کیا وہ کافر ہوا جس میں شراب کو حلال کیا کافر ہوا ہر وہ چیز جس پر امت جمع ہے کہ وہ حرام ہے عام اور خاص سب کو موجود معلوم ہے اس چیز کو حلال کہنے والا اس کی محبت کا رسیع ہو کر وہ کافر ہوا اور تعظیم تعزیب عبادت کا دوسرا ستون ہے جس پر عبادت کا محل کھڑا اللہ کی عظمتوں کو سینے کے اندر یقین کے ساتھ جگہ دینے کے بعد اللہ کی ایسی تعظیم کرنا کہ ہر وہ تعظیم جو اس کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اس کو ذلت کے ساتھ ہمکینار کرنا اسی لیے فرما فرمائی یقر بن تابوت و یقم بلّم اور و وسط کا لنگ فیس مس نے تابوت سے کفر کیا تابوت کون جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے تابوت کی وہ پیر فقیر کی شکل میں ہو وہ مولوی درویش کی شکل میں ہو وہ بادشاہ کی شکل میں ہو یا وہ نظریہ ہو کوئی سوشل ازم فلانا ازم فلانا ازم فلانا ازم کوئی بھی ہو اس کی عظمت دلوں میں ہوتی ہے اس کے مشاہیر کی عظمت ہوتی ہے ان کا نام لیتا تو جھکا جھکا چلا جاتا ہے جب ان کی عظمت اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اللہ کی دشمنی کی بات کریں یا وہ خود اللہ کے دشمن ہو تو بھی ان کو عظیم جانے تو بھی ان کی عظمت کا دم بھرے تو پھر یہ دوسرے اور کام دے کیونکہ اس نے اس کی تعظیم کی جس کی تعظیم کرنا اللہ رب العزت کی بے ادبی کرنا کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے یا اس کی بات اللہ کی دشمنی ہے یا اس کا عمل اللہ کی دشمنی ہے تو تعظیم اور محبت کی بنیاد ہے عبادت عبادت ہو ہی سکتی جب اللہ کو سب سے عظیم نہ جانے اور اللہ کے ساتھ محبت سب سے زیادہ نہ کرے تو یہ رمضان ہمیں کیا سبق دے رہا ہے دن اور رات تیس دن انتیس دن ہمیں یہ سبق سکھایا ہے۔ ہر روز اللہ اپنی نعمتیں ہم پر حلال کرتا ہے ہر روز حرام کرتا ہے اور ہمیں اس کا درف عمل ہمارا دے رہا ہے کہ تم اللہ کے حلال اور اللہ کے حرام کو مانو گے تو سب سے پہلی عبادت کی بنیاد یہ کہ حلال اور حرام کرنے کا حق سوائے ربض الجلال بل اکرام بھی کسی کو نہیں کوئی پیر درویش کوئی مولوی کوئی بادشاہ یہ حق نہیں رکھتا کہ اللہ کی حلال کو حرام کر دے اللہ کی حرام کو حلال کر دے بلکہ بڑی بات کیوں نہ کہ یہ حق کسی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم فدا ابھی و امی صرف اس لیے کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کے مو سے شہد کی بو آتی شاید مکھھی نے کسی بو دار پھول کا رس پوس لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلاح وسلام کے ساتھ فرشتہ سرگوشیاں کرتا ہے وحی آتی ہے آپ کو بو سے بڑی نفرت دیتا. آپ نے قسم اٹھائی کہ اب شہد نہیں کھائیں گے مالک کیا فرماتا ہے یا نبی اے نبی علیہ صلاط و اسلام لے ما تو آپ نے اس کو حرام کیوں قرار دیا جو اللہ نے حلال کیا معلوم ہوا کہ اس میں اختیار کسی نبی اور رسول کو بھی علیہ سلاط و بلکہ سورت الحاق خاخ نے فرمایا ولو ولا علئی نا بدل اقادی جہاں سے مرضی ترجمہ اٹھا کر جس کا مرضی دیکھ لیجیے دی اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام العبیا خدا ابی و امی وحی کے اندر اپنی طرف سے زیادہ یقم کر لیں لحظ نا مل ہل ہم انہیں دائیں ہاتھ سے پکڑے تم لطا نا مل پھر ان کی شارت کو کاٹ دیں رگ جان کو کاٹ دیں پوامن تم من احا بن آن ہو اور تم میں سے کوئی بھی ہمیں ایسا کرنے سے روک نہ سکے اللہ کی کبریائی اللہ رب العزت کی حکومت اللہ کی ذات کی بلندیاں اتنی ہیں کہ اس کی انتہا ہے آدمی تصور نہیں کر سکتا بس اللہ اسی طرح سے ہے جس طرح اللہ نے خود بیان فرمایا یا اس کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعارف کروایا بھائی مقصد رمضان کا یہ ہے تقوا تب حاصل ہوگا جب عبادات ساری کی ساری اللہ کے لیے خالص ہو ان میں غیر کا ذرہ بھر بھی کوئی حصہ باقی نہ رہے اگر غیر کا حصہ باقی ہے عبادات میں وہ بے شک عقیدے کی شکل میں ہوں جیسے غیر اللہ سے بھی پکار لگاتا ہے کن معاملات میں جو معاملات اللہ کے سوا پوری مخلوق کو اعتراض امچلک مکہ کو بٹھا کوئی کر نہیں سکتا یعنی کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا کوئی کسی کو موت نہیں دے سکتا کوئی شفا نہیں دے سکتا اور کوئی خوش نہیں کر سکتا غمگین نہیں کر سکتا دشمن پر فتح دینا صرف اسی کا کام رسک کو بڑھانا اور کم کرنا صرف اسی کا کام جب ان معاملات میں بھی غیر کو پکار لیا جو اللہ نے اس کی مخلوق ہے تو یقیناً یہ مان لیا کہ وہ بھی وہ کام کر سکتا ہے جو اللہ ہی کے علاوہ کسی کے لیے لائق نہیں بے شک یہ مانا کہ وقتی طور پر اٹائی ہے اسے اللہ نے دیا ہے اٹائی جب چاہے چھین لے بھائی کیا تم یہ سمجھتے کہ اللہ نے اپنی صفات وقتی طور پر مخلوق میں تقسیم کر دیے صبحانتا یوسیف اللہ بلند دو بالا ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں اپنی صفات کو تقسیم کرے اللہ تبارک و تعالی اللہ عہد اللہ اکیل الم جلد ولد ول یق اللہ کف الحد کوئی کف کوئی برابر کوئی ہم سر اس کا نہیں ہے تو یہ سب شرک ہوگا یہ عقیدے کی غیر اللہ کی عبادت ہوگی دل سے اور قول سے پکار لگائے گا دل میں یقینا رکھے گا تو دل سے عبادت ہوگی کال کے اعتبار سے پکار لگائے گا دشمن پر فتح کے لیے لئے مارکا گرم تھا سک ہب کا بہت بڑا مارکا ہوا تاطاروں میں اور مسلمانوں کے اندر فلسطین کے اندر قریب قریب شام کو فلسطین کے قریب ایک میدان میں تاطاری بڑی قوت میں تھے اور مسلمان بالکل کمزور ہو چکے تھے مسلمانوں کے ایک امام اور ایک بہت بڑے عالم نے صاف تعمیہ راہی محلہ نے لوگوں کو تاتار کے جہاد پر ابھارا اور وقت کے سلطان کو بھی غرض دلائی یہاں تک کہ مسلمان سنت کی مطابقت کرتے ہوئے توحید کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے تاتار کے مقابلے میں آ گئے. مقابلہ جب بہت زور کا تھا تو بادشاہ ناصر کلا کے منہ سے نعرہ نکلا یا خالد ابن نا ولید اے خالد ولید مدد کے لیے اللہ کی مخلوط اللہ کے نیک بندے صحابی رسول رضی اللہ و تعالہ خال نب ورید کو پکار دیا اس پر حافظ ابن تعمیر نے جہاد کو ایک طرف کیا اور فوری طور پر کتان سے رخ پھیرتے ہوئے سلطان کی طرف رخ کیا اور کہا یا سلطان اے سلطان کل کہ نہ رستہ ہے اللہ تیری ہی عبادت کرتے تو انہیں سے مدد مانگتے عالم ربانی کا روح ہوتا ہے لوگوں کا سلطان پر اتنے تعبیر کا اتنا روح پڑا کہ وہ پوچھتے کہ شیخ اس کا کفارہ فرق ہے کہ جائے کہ اس بات پر ناراض ہو کہ سر عام تم نے مجھے ٹوک کر نئی بے عزتی کر دی یہ ہمارے آئمان کے جو موت جس وقت چاروں طرف کھیل رہی تھی اس وقت بھی توحید کو بھولے گئی تھے اور میں یہ معلوم تھا کہ توحید نہ رہی اگر عبادت صرف اللہ کے لیے خالص نہ رہی تو منہ پر بیماری جائے گی قبول نہ ہو جی جس کا یہ کلام آخری ہوا یہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ خالی سم کل بھی اپنے دل سے خالص ہو کر داخل الجنہ وجنت جنت میں داخل ہو گیا میرے بھائیو یہ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عبادات ساری کی ساری صرف ایک اللہ کے لیے حرام اور حلال کا حق صرف ایک اللہ کے غیر کو اس میں ذرہ بر بھی حق نہیں دیا گیا آج ملک میں جو نظام چل رہا ہے وہ اسمبلی کا بنایا ہوا ہے اور اسمبلی کس بنیاد پر قانون بناتی ہے جب اس کی اکثریت کسی قانون پر جمع ہو جائے کہ یہ وقت کا قانون ہوگا تو پھر اسے قانون بننے سے میں قرآن روک سکتا ہے نہ سنت مطرہ روک سکتی ہے نہ اسے امت کا اجمام روک سکتا ہے خواہ وہ یہی قانون بن رہا ہو کہ فلم بنانا فلم انڈسٹری ہے یہ ایک سنک ہے اجازت دے دو سب کو فلم میں بنانے والے نوجوان مردوں کو اور عورتوں کو بھرتی کرے اس کے بعد ان کو فلم کی پوری ریہرسل کروائیں اور بے حی پہ کام کریں اس کی پوری اجازت ہے جو اللہ کا حرام ہے یہاں حلال ہو گیا اس کے بعد بیس اور کام ہے جو آپ کے سامنے گانا بجانا ہے ناچ ہے اور وہ خاص ایک محلہ ہے اور اس کے بعد شرک کے بڑے کام کوئی جو مرضی عقیدہ اختیار کرے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہے اس کے بعد وہ مسلمانوں کے عقیدہ سے نکل گیا ہے کوئی سزا نہیں اللہ کے رسول کے دین میں کیا صلی اللہ علیہ وسلم محمد دارا دینا جس نے اپنا دین بدل لیا پخت اسے قتل کر دو اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی طور پر اہل ایمان کو توحید اور سنت سکھاتے یہاں اس بنیاد پر لوگوں میں فرق کرنا انتشار ہے بس جو پیدا ہو گیا مسلمان کا نام لے کر جس گھر میں بھی پیدا ہوا جو بھی اس کا عقیدہ جو بھی اس کا عمل ہو وہ سب کے سب مسلمین ہیں مشدید ہے اور سب ووٹر ہیں معزز اور سب کو ملک کا سربراہ بننے کا ممبر بننے کا حق ہے سب کو قانون سازی کا حق ہے جو کہ اللہ کے کی شفاقی کا حق نہیں کیسے کہ قانون ساز اسمبلی میں مختصر ایک بات کرتا ہوں ساری باتوں کی بات اب اسمبلی کی اکثریت نے یہ دستخط کر دیے چھ مہینے چار مہینے تین مہینے کی لڑائی کے بعد کہ سوات والوں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک کا حاکم مان لو زندگی کے ہر میدان میں ثقافت میں تہذیب میں تعلیم میں تعزیرات میں عدالتوں کا جو نظام ہے صلح میں جنگ میں تمہیں اختیار دیتے ہیں ہم پوری اسمبلی اختیار دیتی ہے کہ تم شریعت کا قانون نظام عدم قائم کر لو یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ باقی پاکستان میں شریعت کا نظام نہیں ہے کس منہ سے تم نے یہ اعتراف کیا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کیا یہ لٹکی ہوئی جو ہوا میں لٹکی ہوئی زمین ہے اس پر سوار انسان اتنا بےحریا اتنا بے شرم اور نمک حرام ہو گیا کہ کھل کر کہتا ہے کہ الا الہ الہ الہ الہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ریاست میں محمد کو قائد نہیں مانتا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسجد میں طلاق کتاب کے مسئلوں میں وہ قائد ہیں ریاست میں ہماری اسمبلی کی اکثریت جس قانون کو پاس کرے گی اگر وہ محمد رسول اللہ کا قانون ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ پاس ہو گیا تو اب قانون مانا جائے گا اگر پاس نہیں ہوا تو وہ قانون کے درجے سے معروم ہے یہ اللہ کے نبی علیہ صلاط کا انکار ہے کیونکہ ارسلنا من رسول ہم نے کبھی بھی کوئی رسول مغوث نہیں کیا اللہ جی ہوتا اللہ مگر اس لیے کہ اس کی عطاط کی جائے رسول تو آتا ہی عطا کے لیے رسول علیہ صلاط و اسلام تو یہ بتانے آتا ہے کہ یہ کائنات کا مالک جس نے زمین کے لیے ایک راستہ مقرر کیا آسمان کے لیے ستاروں کے لیے سیاروں کے لیے جس نے دریاؤں کو ان کی حدوں میں بند کیا جس نے زمین کو پھاڑ پھاڑ کر تمہیں رزق دیا بار بار وہ جس نے آسمان سے بارش برسائی وہ جو تمہاری لگے جان کا مالک ہے اس کا یہ قانون ہے کہ اس طرح زندگی گزارو اس نے تمہیں بنایا وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تمہیں بتایا کہ تم کس طرح سے بہترین زندگی گزار سکتے ہو اجتماعی اور انفرادی دنیا میں جو کوئی مشین تیار کرتا ہے اس سے زیادہ اس مشین کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا پھر وہ ساتھ ایک کاپی بھیجتا ہے اگر اربوں خربوں کی زمین ہے نا صرف کاپی نہیں بھیج دیتی کتابیں آتی ہیں ساتھ ساتھ انجینئرز آتے ہیں ان کی لاکھ لاکھ دو دو لاکھ تنخواہ ہوتی ہے شاندار کوٹیاں دینی پڑتی ہے چھ مہینے سے کھاتے اس کو استعمال کرنا کیوں یہ بنانے والی کمپنی کی طرف سے رب ذوال والے گرام میں ہمیں بنایا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمارا زندگی کا نظام اور امن کیسے قائم رہ سکتا ہے بلاؤ اگر اہل کڑا اگر ایسا ہوتا کہ بستی والے امن ایمان لے آتے وقت ہو اور تقوی اختیار کرتے ایمان کے مطابق اللہ کے حکموں پر چلتے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جاتے لا فتاہ ہم اگر بچہ کھول دیتے ان پر برکات من السماء ارب زمین و آسمان کے برکت کے دہانے بلا کن کر گن انختوں نے جھٹلایا پر اخذ نہ ہو بیمار کا نو یق تو ہم نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑ لیا یہ جتنا بھی فساد ہے زمین میں دہر الفساد دن بر بخ بیمار کا سبز اے یہ سب لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے یہ قتل یہ چوریاں یہ ڈاکے یہ اسمت دری یہ ہر شخص کا لالچی ہو جانا اور کبھی نہ اس کا پیٹ بھرنا اور اس طریقے سے ہر انسان کا انسان کا دشمن اور یہ بطنیت یہ قومیت یہ دنیا کے اندر اس قدر جو خون بہ رہا ہے یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ایک کو بڑا نہیں مانا گیا اور ایک وہی ہے جو بڑا ماننے کا حق رکھتا ہے بس اور کوئی نہیں جب سب اس کو بڑا مان لیں گے تو سارے تو آدم کی اولاد ہیں علیہ الصلاح السلام ہمارا ماں باپ ایک ہے ہمارے مطالبات ایک ہے ہم انسان ہیں ہماری خواہشات ایک ہیں ہماری ضروریات ایک ہے پھر ہم بھائی بھائی بن جائیں جب ہم ایمان لائیں گے تو بھائی بھائی بن جائیں گے لازمی جب ہمارے علیحدہ علیحدہ علاح ہوں گے کوئی بیڑا پار کرنے والا کوئی رزق میں اضافہ کرنے والا اس کا تعمیز لٹکاؤ کوئی رزت میں اضافہ ہوتا ہے کوئی زندگی کے اندر اضافہ کرنے والا کوئی بچہ بچی دینے والا طرح طرح کے کوئی قانون شریعت بنانے والا یہ حکومت شریعت بناتی ہے یہ اپنے حرام اور اپنے حلال رکھتی ہے ایک اللہ کے حلال و حرام ہے ایک آئین پاکستان کے تحت حلال و حرام ہے جب یہ خود کھل کر کہہ رہے ہیں کہ تم مولوی صاحب شریعت چلا لو اس کا مطلب ہے تمہارے ہاں شریعت نہیں تو تم نے اللہ کے سامنے یہ گواہی سبق کر دی اپنے اوپر کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو املن ریاست میں قائد نہیں مانتے جبکہ وہ زندگی کے ہر میدان کے قائد بنا کر بھیجے گئے یہ تو یہود و النسارا کے دین میں تحریف ہو گئی تھی ان کی کتابیں بدل گئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چاہا ہی نہیں تھا کہ وہ آخری کتاب قرار پائے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہوا تو ان میں تحریف و تبدیل ہوئی تو انہوں نے پھر اپنے تحریف اور تبدیل شدہ دین کو بچانے کے لیے کیونکہ اسلام اس کے مقابلے میں مکمل دین اپنی پوری گھن کے ساتھ اپنی پوری روشنی اور تابناک زور کے ساتھ موجود تھا ان کو یہی طریقہ نظر آیا کہ کلیسا جو ہے پوپ کو دے دو مسجد پوپ کو دے دو اور کلیسا کے اندر وہ لوگوں کو دین سکھایا کرے <تصفح> اور کلی شکومت کو تسلیم کر لو باقی کی ساری مملکت سارے میدان معیشت کے ہوں معاش کے ہوں معاشرت کے ہوں تہذیب کے ہوں ثقافت کے ہوں صبح کے ہوں جنگ کے ہوں یہ سارے میدان خود سنبھال سنبھالنا اور جمہوریت کو ایجاد کی کہ لوگوں کی مرضی کے نمائندے چلو پھر بیٹھ کر وہ لوگوں کے لیے ایک شریعت بنائے یہ قانون کو شریعت کہتے ہیں کیونکہ غیر اللہ کی شریعت بھی شریعت کہلائے گی آپ لہن شعرا کا من الدین ما لم معالم یازم اللہ کیا ان کے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے شریعت بنائی ہے دین میں جس کا اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا یہ بھی شریعت ہے لکھم دین حکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین دین, باطل بھی دین ہے یہ دین پاکستان ہے جو لوگوں نے بنایا تو یہ گویا کہ تسلیم کر لیا اور یہود و نصارہ کی پوری ریس کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المسدو کی بات سو سچ ہوئی کہ تم پہلو کا راستہ چلو گے بخاری اور مسلم کی روایت ہے یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کی بل میں گھسے گا تم بھی گھسو گے پوچھا کون یہود نصارہ فرمایا اور کون تو یہود نصارہ نے کیا ایک کام کیا انہوں نے اپنے دین کو دنیا سے جدا کر دیا دین کو مسجد میں بند کیا اور ساری دنیا اپنی عقلوں کے ساتھ چلانا فیصلہ کیا اس بات کا آج مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کلما لا الہ الا محمد رسول پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست کا پورا نظام اپنی عقل سے چلاتے اپنے نمائندوں کی اکثریت کی مرضی سے چلاتے یہ وہ کفر ہے جس کے پہچان کی ضرورت ہے یہ وہ شرک ہے جس کے پہچان کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی پہچان اکثر و بیشتر موجود نہیں ہے اور یہ حکام جو غیر اللہ کا نظام چلائیں اللہ کے نظام کو ہٹانے کے مجرم میں سب سے پہلے ایک وقت تھا ہم اللہ کے نظام کے نیچے زندگی گزارتے تھے ہم نے ہزاروں سال اس طرح زندگی گزاری ہمارا قاضی کیا اللہ کی عبادت نہیں کرتا تھا دوائیاں دے کر کیا گواہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے دوائیاں دے کر کیا جس کو کوڑے پڑتے تھے یا جو رجم ہوتا تھا یا ہاتھ کٹتا تھا وہ جب صبر کرتا تھا کہ میرے رب کا حکم ہے تو کیا وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ نہیں تھا اور اس کے لیے مغفرت نہیں تھی اور امیر المومنین سب سے بڑا عبادت گزار امام نہیں تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم منوارا تھا اپنی مملکت میں اس کی سرپرستی کر رہا تھا ہم سب اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کا حکم مان کے اب غیر اللہ کے احتافات منوا کر ہم سے کس کی عبادت کروائی جا رہی ہے عبادت کے لائق وہ صرف ایک ہے مخلوق کو تو حقیقی قانون بنانے کا تو پھر مخلوق کے قانونوں کی جو زبردستی اپنی لاٹھی کے ساتھ مسلمانوں کو عبادت کروائے وہ کتنا بڑا مجرم ہے اس نے تو بنی اسرائیل والا سلوک ہمارے ساتھ کیا آج ہم مس ذلت کے ایام سے گزر رہے ہیں آج ہمارے اوپر وہ حکام سوار ہے جو کفر میں ہے اور جو کفر کی لاٹھی کے ساتھ ہمیں کفر کے طریقوں پر چلانے پر مجبور کرتے ہیں ہمیں تو حج بھی نصیب نہیں ہوتا جب تک بینک میں کئی مہینے پہلے پیسے نہ جمع کرائے اور بینک اپنے طریقے کے مطابق اس پیسے سے سن فائدہ نہ حاصل کرے ہمیں حج بھی نصیب نہیں ہوتا ہم تو اتنے مجبور کر دیے گئے اس مجبوری کے عالم میں بے شک رخصت بھی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کا احساس کہ ہم کس حال میں جا رہے ہیں یہی ہمیں اس مصیبت سے نکالے گا جس کے دل میں احساس ہی نہیں ہے وہ غلامی سے کب نکلے گا وہ تو غلامی میں اس طرح رہے گا کہ بنی اسرائیل غلامی سے نکلنے کے بعد بھی کہتے ہیں موسال سلاط و سلا کو اجالا کمال ہمیں بھی ایک علاح بنا دو جیسے یہ علا پوج رہے ہیں اتنی غلامی رچ بچ چکی ہے خون میں کہ اب اللہ بنانے کا مطالبہ ہوگا تو ہم غلامی کے اندر مدت سے وقت گزار رہے ہیں ہمیں توحید بھول چکی ہے ہم توعین کے سبق کو تازہ کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں ہم مرتقی اس وقت ہوں گے جس وقت ہم حکم کرنے کا حق صرف اللہ کے پاس سمجھیں گے اور اپنی زندگی کے عملی معاملات میں قولی معاملات میں اپنے عقیدوں میں سے جہاں جہاں بھی مخلوق کا کوئی حکم ہمارے عقیدے میں ہے مخلوق کا کوئی مقام اللہ والا عظمت یا محبت ہمارے عقیدے میں ہے ہمارے اقوال میں جہاں پر یہ چیزیں ہیں. مخلوق کے لیے اطاط ہے اللہ کی طرف مخلوق کے لیے احترام ہے اللہ کی طرح کیونکہ محبوب ترین اور محترم ترین جاننے کے بعد اتاس گزاری اور کیا یقین اس کے بعد اطاس گزاری قان یتیم اللہ کے لیے قوانتی کھڑے ہو جاؤ ابن کثیر کہتے ہیں کہ علماء نے جو تفسیر کی اس کا ملاخط یہ ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ خواہش یقین ڈرتے ہوئے تا عین گزار ہو کر ساکی خاموش ہو کر تو جب ہم ایک جھنڈے کے لیے بے حص و حرکت اس طرح کھڑے ہو جائے کہ ناک پر مک مکھی بیٹھی ہے بیک صاحب کے جب یہ کمانڈر ان چیف تھا اس نے ناک کو اس طرح کیا مزال ہے کہ وہ یہاں کے سلوٹ یہ یہ صرف اللہ کے لیے یہ شرکیہ حرکت یہ سلوٹ اپنے افسر کو اکڑ کر کھڑے ہونا اسلامی سلام نہیں یہ سب کفریہ طریقے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح حدیف ہے کیا نے اس کی تفیح کی ہم دنیا میں سب سے زیادہ محمد اللہ کے رسول سے کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ ہندوان لاجو اور کیوں نہ ہو مگر وہ کہتے تھے کہ ہم ان کے آنے پر کبھی کھڑے نہیں ہوتے تھے ہمیں معلوم تھا کہ وہ اس چیز کو سخت ناپسند کرتے ہیں اسی لیے پرماتم میں سے جو کوئی پسند کرے کہ اس کے آنے پر لوگ تصویریں بن کے کھڑے ہو جائیں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے یہ اللہ کے لیے ہے ادب کیا کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے دن اور رات اس دور بین کے ساتھ اور اس خورد بین کے ساتھ اسلام کی روشنی کے ساتھ ایمان کی روشنی کے ساتھ محمد کی سنت کے ساتھ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اپنے کیڑے نکالنے اپنے اندر جو غیر اللہ کی تعزیم کے اثرات ہیں اللہ کے مقابلے میں جو غیر اللہ کی محبت کے اثرات ہیں اللہ کے مقابلے میں جو غیر اللہ کی اثرات ہے اللہ کی طرح وہ ساری کی ساری ختم کرتے چلے جائیں جو لا شعوری رہ گئی انشاءاللہ اللہ اللہ معاف کرنے والا ہے ایک دعا سکھائی نبی علیہ اللہ میں اسی پر بس کرتا ہوں رمضان نے اپنے آرام کرنا جا کر اللہ حما اعوذ بھی اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں اس سے من ان کبھی بک شہید کہ میں تیرے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہراؤں وہ پیر فقیر ہو حاکم ہو میرا اپنا نظریہ ہو میرا وطن ہو میرا خاندان ہو کچھ بھی ہو الحمودی جی جانتے بوجھتے ہو جان بوجھ کر ایسا کروں اللہ اس سے پناہ میں رکھنا وسطا وہ ویرو کا لیمالا اور اس کو میرے لیے معاف فرما دینا کہ مجھے خبر ہی نہ ہو میرے شعور تک نہ پہنچے اور میں جو منہ سے بات کہہ رہا ہوں وہ شرک ہے میں جو عقیدہ رکھے بیٹھا ہوں وہ شرک ہے میں جو عمل کر رہا ہوں وہ شرک ہے شرک خفیہ چھپا ہوا ہے مجھے علم کی کمی کی وجہ سے یہ حالت کی کمی کی وجہ سے خلافت کے ساقت ہو جانے کی وجہ سے کوئی خلیفہ نہیں جو ہماری رہنمائی کا انتظام کرے ہماری تعلیم کا انتظام کرے ہماری تربیت کا انتظام کرے ہمیں سیدھا کرے تو اے اللہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ مغفرت کر دینا عامر سنم عام یا رب العالمین اللہ یہاں جو بچے پڑھتے ہیں ان کی پڑھائی میں برکت دے عام اور انہیں صحیح مسلمان سپاہی بنا کر یہاں سے نکالے عامر اور اللہ تبارک مطالعہ ان لوگوں کو جو اس مدرسے کے قریب رہنے والے ہیں اس مدرسے کو خیر اور خوبی کے ساتھ چلانے کی توفیق دے توسیق دیں اور خاص کر علاقے کے بچے وہ یہاں پر بھیجے بجائے کے باہر کے بچے آئیں یہاں کے بچے بھیگے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے مسجد جو مرکز ہمیں اللہ کا رسول لے کر گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمانوں کا اصل کلام اور اگر مسجدیں قائم ہیں توحید و سنت کی بنیاد پر تو وہ المرسادلہ مسجد ہے اللہ کے لیے بس اللہ کے سوافی شکر فکار ہو اللہ پوجے اور آپ کو دین کی خدمت کرنے کے لیے چن لے اور اسی حال میں ہماری موت ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو ہم اللہ سے راضی ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور آپ کی رہنمائی پر ہمیں ایسا اعتقاد ہو کہ ان کے علاوہ ہر راستے کو ہلاکت اور ان کے راستے کو یقینی بنا کر سمجھتے ہو عام محترم دار ڈاکٹر شراؤ داسا محسوس پروگرام اور بتیاں جو رہ گیا ہے مشکل کا ہے کہ جس میں